بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف الف لام میم لام میم یہ حروف مقاعات ہیں الف کا معنی الف لام کا معنی لام میم کا معنی میم حروف تہجی کے یہ تین رقص مراد ان کی کیا ہے وہ اللہ کو پتا ہے ہاں مقصا ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نزل علیکل کتاب ابلحقی اس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ مصدقن تصدیق کرنے والی ہے لیما اس کی جو بینا یہ اس سے پہلے ہے بینا یہ جو اس سے پہلے ہے وہ انضر طورات اور اس نے تورات اور انجیل بھی اتاری تورات اور انجیل اتاری من قبل اس سے پہلے اب قرآن نازر ہو رہا ہے تو تورات اور انجیل نازر کی اس سے پہلے ہدن لناس لوگوں کی ہدایت کے لیے ہدن لناس لوگوں کی ہدایت کے لیے یعنی یہ ہدن کیا بنے گا مقبول لاہو مقبول لاہو وہ انزل الفرقان اور اس نے فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اتاری ان اللہ دینہ کافارو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ لہاب عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے بہت سخت عذاب ہے اللہ عزیز الام اور اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے زو انتقام انتقام والا یعنی بدلہ لینے والا و اور اللہ تعالیٰ عزیزون سب پر غالب ہے ذن کے کام لینے والا ہے یہ سورہ عل عمران ہے اور مدنی ہے مدنی مدنی سورت ہے مدینہ میں نازل ہوئی ٹھیک ہے تو اس میں حی کا جو لفظ ہے حی اس کا معنی ہے زندہ زندہ رہنے والا اسماء حسینہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے الحی القیوم حیات اور قیومیت یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں اللہ کی ذاتی صفات ہیں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا موت اور فنا اللہ کو نہیں قیوم اس کا معنی ہے ساری کائنات کو قائم رکھنے والا خود بھی قائم اور قائم رکھنے والا بھی محافظ نگران ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک مانتے تھے تو عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان کی پیدائش کا زمانہ بھی کائنات کے پیدا ہونے کے بعد کا ہے پہلے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اس کے بعد بہت عرصہ بات پیدا ہوئے پھر ان پر موت بھی آئے گی اور عیسائیوں کے بقول تو ان کو موت آ چکی عیسائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے قدر کر دیا جی کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں جی وہ سولی پہ چڑھ گیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا تو اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو حی ہے قیوم ہے تو ایسے علیہ و سلام نہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ قائم و دائم رہنے والے تو پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے بن گئے یا تین میں سے ایک کیسے ہو گئے کوئی عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا علیہ السلام مریم اور اللہ روح القدس مریم اور عیسی یہ تینوں یہ یعنی ان میں سے ایک اللہ ہے اچھا آگے کیا ہے نزل علی کل کتاب بلحقی اس نے نازل کی ہے آپ پر کتاب بلحقی حق کے ساتھ کتاب سے مراد پرانے مجید ہے نزل علی کل کتاب اس نے یہ کتاب نازل کی ہے بالحقی حق کے ساتھ الکتاب سے مراد یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس پر جو علی فلام ہے یہ عہد کا ہے علی فلام کیا ہے عہد کا جنس یا اشتراک کا نہیں بلکہ عہد کا علی فلام نزالا نززلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کا ٹکڑے ٹکڑے یا آہستہ آہستہ اتارنا دوسری کتابیں تو یکمشت اتاری گئی قرآن تیئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اس لیے بولا ہے نزالا ٹھیک ہے مصدق الما بین ہی مطلب پہلی امتوں پر اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں قرآن کی تصدیق کرتا ہے نہیں کوئی بھی کتاب تو انجیل زبور میں سے باقی نہیں ہے صحیح حالت میں تحریف شدہ ہیں وہ مل جاتی ہیں کہ قرآن وہ قرآن مجید کا نزول آسمان دنیا پر لیلت القدر کو ہوا انزل نہ ہو حفیع ریلت القدر اتنا انزل نہ ہوتی لہ ل مبارک یعنی لئ ل میں قرآن نازل ہوا پھر زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھوڑا تھوڑا کر کے تیئیس سال کے عرصے میں وہ انزل تو رات ونجیر اس نے تو و انجیر بھی نازل کی تو رات مثال اسلام پر نازل ہوئی اور انجیر فیس اسلام پر یہ اب اصل شکڑ میں موجود نہیں ہے تحریف شدہ ہیں تحریف ہو گئی ختم ہو گئی الفرقان یہ پرانے مجید کا نام ہے فرقان مجید فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی فرقان, فرقان کا معنی مانا فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ان اللہدینہ کا فروی آیاب شدید جو اللہ کی آیات کے ساتھ خفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے وہ اللہ عزیز زنتقام اللہ عزیز ہے ظلم ہے سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے چیرن جی اس کو یاد کریں دوہرائیں اور کل کو مطالعہ اچھی طرح سے کر کے آئیں